ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد اللہ وسلات و السلام علام اللہ نبی عبادا عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خذلا نخرج نخرج منه حبا متراكبا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَبَيْنَ ذَلِكَ جَنَّاتٌ مَّعْرُوشَةٌ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ بَيَاضًا وَيُنكِتُ نَأَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم یہ صورت الانعام کی آیت نمبر ننانوے ہے جس سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان آیات میں مسلسل اللہ کی قدرت اللہ کی توحید اور اللہ کی ذات و صفات کا بیان چل رہا ہے یہ آیات بھی انہی مضامین پر مشتمل ہیں کہ انزل من ہے بہ البی انسما اما آ وہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ ہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے نہ کوئی دیوی یہ کام کرتی ہے اور نہ کوئی دیوتا یہ کام کرتا ہے نہ ستاروں سے ہوتا ہے نہ موسم سے ہوتا ہے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جن حضرات نے اس پر تحقیق کی ہے کہ کس طریقے سے بارش برستی ہے کیسے سمندروں سے بخارات یہ اٹھتے ہیں آسمان کی طرف اور پھر کیسے وہاں سے قطرے بن کر نیچے برستے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا ہے پھر فرمایا کہ اخرجنا نبات نباتکلی شعی پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے ہر قسم کی نباتات اگائی ویسے تو اس دنیا کی ہر چیز کی بنیاد وہ پانی پر ہے پانی سے ہر چیز کو زندگی ملتی ہے اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا بجا اللہ من الما ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی عطا کی ہے لیکن انسان حیوان اور نباتات یہ خاص طور پر اپنی زندگی کے لیے پانی کے محتاج ہیں تو اللہ پاک آسمان سے پانی برساتے ہیں اور زمین سے پھر ہر قسم کی نباتات وہ اگتی ہے فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نُخْرِجُ مِنْهُ پھر سے ہم نے سبز شاخ نکالی جس سے ہم دانے نکالتے ہیں اوپر تلے چڑے ہوئے اللہ پاک کا ایک عجیب نظام ہے چھوٹی سی گٹھلی زمین میں دبائی جاتی ہے اور اسی سے کومپل نکلتی ہے چھوٹا سا پودا بنتا ہے درخت بنتا ہے ٹہنیاں اور شاخیں بنتی ہیں پتے نکلتے ہیں اور پھول ان پر لہلہاتے ہیں اور انی کے انی سے اللہ پاک دانے بناتے ہیں اور دانوں سے پھر پھل بنتے ہیں اور پھل بھی ایسے جو اوپر تلے چڑے ہوئے غلہ بھی اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اور پھل بھی اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں انگور کے گچھوں کو دیکھیں کیسے اوپر تلے چڑھے ہوئے ہیں اور کھجور کے خوشوں کو دیکھے کس, کس طریقے سے اوپر تلے چڑھے ہوئے اور گندم کے خوشوں کو دیکھے باجرے کے خوشوں کو دیکھیں مکئی کے بٹوں کو دیکھیں تو یہ سب کس طریقے سے دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ سارا کام ہم کرتے ہیں نخری جمن ہو ہب بم مترا کی ہم ان سے دانے نکالتے ہیں اوپر تلے چڑے ہوئے وَمِن النخل من قنوان دانیا اور کھجور کے درختوں یعنی ان کے گپوں سے خوشے نکالتے ہیں اناب بزون برمان مشتبی ہم وغیرہ متشابی وہ خوشے جو نیچے کو لٹک جاتے ہیں اور اسی پانی سے ہم پیدا کرتے ہیں انگوروں کو زیتون کو انار کو جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں ایک ہی درخت ہوتا ہے یا ایک ہی باغ ہوتا ہے لیکن اس کے درختوں پر پھل مختلف قسم کے آج کل تو بے انتہا قسمیں پہلے سے بھی چلی آ رہی ہیں لیکن آج کل بے انتہا قسمیں آموں میں دیکھیں کتنی ہی قسمیں ہیں ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی پانی برستا ہے لیکن مختلف قسم کے آم جو ہے وہ درختوں پر وہ لگتے ہیں اسی طریقے سے بعض کھٹے ہوتے ہیں بعض میٹھے ہوتے ہیں بعض چھوٹے ہوتے ہیں بعض بڑے ہوتے ہیں ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو تلخ ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں تو ہر طرح کے پھل اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم پیدا کرتے ہیں بھی ہم وغیرہ متشبی ایک دوسرے سے ملتے جلتے صورت کے اعتبار سے بھی اور مزے کے اعتبار سے بھی اور ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں مختلف قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں ان ضروری ہی ازا اسمار ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا اور پکتا ہے ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا اور پکتا ہے یہاں اللہ پاک نے کھانے کا حکم نہیں دیا ویسے تو کھانے کی چیز ہے اللہ پاک نے دوسری جگہ کھانے کا بھی حکم دیا کلو میں سے کھاؤ لیکن یہاں اللہ پاک نے دیکھنے کا حکم دیا سام اسما بیا نئی اس کے پھلوں کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور جب وہ پکتا ہے گویا کے یہ جو پھل ہیں یہ محض لذتے کاموں دہن کے کام نہیں آتے بلکہ ان میں اللہ نے ذوق نظر کا بھی سامان رکھا ہے فکر کا بھی سامان رکھا ہے ابل تو پھل کا پیدا ہونا یہ خود اللہ کی حکمت اور قدرت کا گواہ ایک عجیب سا نظارہ ہے درخت سے پھل کا پیدا ہونا چھوٹی چھوٹی بیلوں سے انگوروں کا پیدا ہونا اور تربوز کا پیدا ہونا خربوز کا پیدا ہونا آم اور چیکو کا پیدا ہونا بے شمار قسم کے پھل اللہ پاک نے انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیے اور ہر موسم میں الگ پھل اگر ایک ہی پھل پورا سال چلتا تو انسان یقیناً تنگا جاتا جیسے کہ بنی اسرائیل تنگ آگے تھے اللہ پاک نے ان کے لیے حالانکہ من سلوا کا انتظام کیا بٹیر کا گوشت مل رہا ہے اور میٹھا مل ہے آسمان سے اترتا ہے تو بڑی اللہ پاک کی نعمتیں ترنجبین اور بٹیر لیکن تنگ آگے گوشت کھاتے کھاتے اور بٹیر کھاتے کھاتے یعنی کہ موسا یہ ایک جیسے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے اپنے رب کو بلاؤ ہمارے لیے تو انتظام کرے ساگ کا انتظام کرے اور دال کا انتظام کرے لہسن کا انتظام کرے پیاز کا انتظام کرے ان چیزوں کا انتظام کرے یہ مستقل طور پر ہم بٹیرے نہیں کھا سکتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان تنوع پسند ہے تو اگر سارا سال ایک پھل چلتا کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو انسان تنگ آ جاتا کتنا ہی لذیذ پھل ہو آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے لیکن اگر سارا سال ہی عام ہوتا تو انسان تنگ آ جاتا اور اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ پھل بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں پورے بارہ مہینے تاکہ میرے بندوں کو مختلف قسم کے پھل وہ میسر آئے اور یہ یکسانیت سے پریشان نہ ہو جائے اور میرے بھائیو ویسے تو پوری دنیا میں اللہ پاک نے ایسا نظام قائم کر رکھے ہے لیکن ہم جو اہل پاکستان ہیں اللہ پاک کا ہم پر تو خصوصی کرم ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی بعض اہل علم نے کہا کہ پاکستان یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو اکتیس بار سوال کی ہے آلہ اربی کما تو کزیبان تو یہ سوال پاکستان والوں سے کیا پبھی اعلی ربی کما تزیبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اللہ اکبر اللہ کی قسم ہمارا یہ ملک اللہ کی نیمتوں سے بھرا ہوا ہے ہر طرح کی اللہ پاک کی نیمت موسم کے اعتبار سے دیکھیں چاروں موسم یہاں پائے جاتے ہیں سردی بھی ہے گرمی بھی ہے بہار بھی ہے خزاں بھی ہے علاقوں کو دیکھیں میدانی علاقے بھی ہیں پہاڑی علاقے بھی ہیں ساحل کو دیکھیں ہمارے ساحل دنیا کے انتہائی قیمتی اور محفوظ اور نفع بخش ساحل دریاؤں کو دیکھیں نہروں کو دیکھیں چشموں کو دیکھیں اور پھلوں کو دیکھیں غلوں کو دیکھیں یقین جانیں اس ملک کی قدر اور اس ملک میں پائی جانے والی نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے بات ساتھی جو تبلیغ میں جاتے رہتے ہیں ماشاء ملکوں میں وہاں کے حالات سناتے ہیں تو ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک ایسی جگہ ایک ایسے ملک میں تشکیل ہوئی جہاں سوائے آلو کے اور کچھ چیز دستیاب ہی نہیں تھی اور ایک خاص قسم کا بتاتے تھے کڑوا کسیلا سا پھل بس وہی تنگ آگے کہتے ہم تو کھاتے کھاتے کہا ہم تو تنوع پسند ہیں نتنے زائقے نت چیزیں نتنے نئی نیمتے اور پھر ایک ہی قسم کی چیز کو کھانے کو ملے تو انسان پریشان ہو جائے تو اللہ پاک کا بڑا کرم بہت بڑی نعمت یہ ملک لیکن ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر نہیں ادا کیا شکر کا حق ادا نہیں کیا ہمیں مفاد پرست خود غرض منافق چاپلوس غیروں کی خوشامدی لیڈر اس لیے مجسر آئے کہ ہم ایسے ہیں ہاں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو لیڈرشپ بھی ہمیں ایسی ہی ملی آ جا کے لوگ رونا روتے ہیں ملک تو بہت اچھا ہے لیڈرپ اچھی نہیں ہے کبھی لیڈر شپ اس لیے اچھی نہیں کہ ہم اچھے ہیں جیسے مختدی ویسے امام ہمارے جیسوں کو عمر فاروق جیسا لیڈر تو نہیں مل سکتا ان کے لیے تو رعای بھی ہونی چاہیے عثمان غنی جیسی علی مرتضی جیسی ان جیسی رعایا بھی ہونی چاہیے تو پھر حکمران بھی عمر فاروق جچتے ہیں میں ارض یہ کر رہا تھا کہ ویسے تو پھل کا پیدا ہونا ہی یہ بڑا عجوبہ ہے درخت کی خشک لکڑیاں خشک لکڑیاں خزاں میں بالکل لکڑی سا درخت معلوم ہوتا ہے پتے بھی خشک ہو کر جھڑ رہے ہیں لیکن بہار آتی ہے آہستہ آہستہ کمپڑے پھوٹتی ہیں اور کچھ عرصے بعد اسی درخت پر پھل کنی لکڑیوں پر پھل وہ لگنے لگتے ہیں لذیذ قسم کے پھل اوبل تو یہی اللہ کے قدرت اور اللہ کی حکمت کی دلی اور اس پر گواہ ایک مومن کے لیے ایک مومن کے لیے کافر کی بات نہیں کر رہا الحمدللہ ہمارا تو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے الحمدللہ ان چیزوں کو دیکھ کر لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ دیکھیں جو پھولوں کے ظاہر ہونے سے لے کر پھل کے پکنے تک کے مناظر ہیں ہر منظر بڑا کشش ہر منظر بڑا عجیب ڈبلو یعنی نہیں کیا کہ یک یق پھل لگ جاتا یک بیر لگ جاتے اور یک چیک لگ جاتے اور یک پپیتے لگ جاتے اور یک نکلاتی ایسی اللہ باگ نہیں کیا بلکہ پہلے پھول نکلتے ہیں ان میں ایک حسن ہے پھر چھوٹے چھوٹے سے دانے بنتے ہیں ان میں ایک حسن ہے انتظار کی ایک الگ لذت ہوتی ہے اب وہ بڑھتے جاتے ہیں اور ہر مرحلے میں فائدہ ہر مرحلے میں فائدہ چھوٹے چھوٹے آم ہے تو ان کا بھی فائدہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کا بھی فائدہ اس سے بڑے ہو گئے اچار کے کام آ رہے ہیں اور مربے بن رہے ہیں ان سے بڑے ہو گئے پگے تو اب کھانے کے کام آ رہے ہیں تو ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب خوبصورت مناظر دلکش مناظر اگر کسی کے گھر میں یا کسی کی زمین میں اپنا پیڑ ہو یا اپنا باغ ہو اور وہ ان مناظر کو دیکھتا ہو دیکھتا ہو تو وہ جانتا ہے کہ کھانے کا لطف تو ہے ہی درخت کو ان مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھنے کا بھی الگ لطف ہے ایک عجیب لطف ہے انسان جب دیکھتا ہے تو اس میں بھی بڑی تازگی ریدگی فرحت اور نشات وہ محسوس ہوتا ہے تو اس لیے اللہ نے یہاں پر کھانے کا حکم نہیں دیا ہر وقت کھانے پینے کے چکر میں نہیں اللہ کہتے دیکھو بھی ان ضرور علاسا ہی اور یہ نہیں کہ دیکھے کب میرے منہ میں آئے گا جو نہیں غور و فکر سے دیکھو ایک مومن کی نظر سے دیکھو انظروا الیہ سمری اذا ازمرا وینعی جو تو دیکھنے کا حکم نہیں کہ گن رہا ہے کتنے پھل لگے ہوئے ہیں کتنے آمیں اس پر جو تو نہیں ہے یہاں تو غور و فکر سے دیکھنے کا حکم ہے دیکھو تو صحیح کیسے پھلتا ہے اور کیسے پکتا ہے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں ان کی ذالکا فل قومی یقین اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے یہ طلب بصیرت کو روشن کر دیتی ہے اور یہ طلب اور یہ ایمان مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے ہر کسی کے لیے نشانیاں نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے یہ فطرت کا اپنا ایک فائدہ ہے اسی کے مطابق بارش بھی برستی ہے اور زمین سے نباتات بھی اگتی ہے اور درختوں پر پتے بھی لگتے ہیں پھول بھی پھول بھی لگتے ہیں پھل بھی پکتے ہیں یہ ایک فطرت کا قانون ہے خود بخود ہو رہا ہے لیکن ایک مومن کہتے ہیں نہیں یہ خود بخود نہیں ہو رہا یہ ایک قادر علیم خود مختار ہستی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے تو اسری فرمایا کہ اے ایمان مرو دیکھو تمہارا ایمان تازہ ہوگا اور تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین آئے گا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا حضرت احمد اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا کہ اللہ نے مخلوق پر نظر کرنے کا حکم دیا انسا مری ہی اس کے پھلوں کو دیکھو بھائی دیکھ پھل مخلوق ہے نا اور اللہ نے مخلوق پر نظر کرنے کا حکم دیا تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر مخلوق پر نظر اللہ کے لیے ہو تو یہ قابل مزمت نہیں یہ بھی مستحسن عمل ہے جب مخلوق پر حق کے لیے نظر ہو اللہ کے لیے نظر ہو تو یہ بھی ایک مطلوب چیز ہے بجا اللہ شرکا الجن خلق اور مشرقوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا عرب کے مشرق بھی یہ کام کرتے تھے کہ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا اور دوسری قوموں نے بھی یہ کام کیا ویسے جن تو ایک ناری مخلوق ہے آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق لیکن جن کا جو لفظ ہے اس کے اندر خفا کا معنی پایا جاتا ہے پوشیدگی کا معنی چھپے ہوئے کا معنی اس مادے میں پایا جاتا ہے جن جین نور جو مادہ ہے اس کے اندر مقسی ہونے کا معنی پایا جاتا ہے چنانچہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پوشیدہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جنین اور جس کی عقل پر پردہ پڑ جائے پاگل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مجنون اور جنت بھی نظروں سے پوشیدہ ہے تو جنت کو بھی جنت کہتے ہیں اس کے اندر بھی پوشیدگی والا مانا پایا جاتا ہے تو جن ایک ایسی مخلوق جو نظروں سے پوشیدہ ہے تو ویسے تو اس کی حقیقت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جن ایسی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ناری مخلوق ہے تو مشرق جو ہیں ہر زمانے میں پوشیدہ قسم کی شریر مخلوق سے ڈرتے رہے اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے ہاں ان کا نام جن رکھ لیں یا کچھ اور تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا پیدا تو اللہ نے کیا لیکن شریک بنا لیا انہوں نے اللہ کا جنوں کو تو میرے بھائیوں جن کا لفظ آیا تو یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج کل جو ضعیف العقیدہ مسلمان ہے وہ بھی جنات سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے معذ اللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر طرف یہ بات پائی جاتی ہے جن کا سایہ ہے جن مسلط ہو گیا بعض مکر کرتے ہیں اور مکر کرتی ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی مکر مکاری اور کہتے جن کا اثر ہے یہ عام ہو رہی ہے چیز مسلمانوں کے اندر وہم کی وجہ سے اور عقیدے کے ذوف کی وجہ سے عقیدہ کمزور ہو گیا ایمان کمزور ہو گیا یہ بات تو ایسے لگتا دل سے اٹھتی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے چاہے کوئی صاحب کوئی جادوگر کوئی کالے پیلے جادو والا اور کوئی سکھلی اور کوئی نوری کوئی عامل بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مومن کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے لیکن یہ بات میں دیکھ رہا ہوں کہ دلوں سے نکلتی جا رہی ہے ہر طرف یہ جنات کی باتیں عملیات کی باتیں اور جادو اور تعویز ٹونے ٹوٹکے کی باتیں تو اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو بعض اوقات طبیعت خراب ہو گئی تو اس قسم کے جو عامل ہیں بعض اوقات ملنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں ایسی مجھے ٹوٹول ٹٹال کے وہم میں مبتلا کرنا چاہا کچھ اثر ہے آپ پر لیکن الحمدللہ الحمدللہ الحمد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سارے گناہوں کے باوجود اس بات کا یقین ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی جن کوئی جادوگر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اپنے یقین کو مضبوط کیجئے اپنے اعمال کو درست کیجئے گناہوں کو چھوڑیے حرام سے بچیئے جھوٹ کو چھوڑ دی دیئے سچ بولیے سب سے بڑا تعویذ دعا ہے دعا سب سے بڑا تعویذ اللہ کی قسم اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں ہے دعا تو آپ مانگو گے اللہ سے مانگو گے براہ راست مانگو گے تڑپ کر مانگو گے اس لیے کہ آپ پریشان ہو گے ہو سکتا ہے کہ دو قطرے بھی آنکھوں سے ٹپک پڑیں لیکن وہ جو تمہیں تعویذ لکھ کر دے رہے اس کی غرض تو پیسہ کمانا ہے آپ کی جیب پر نظر ہے اللہ پر نظر نہیں ہے اس کے لکھے میں کیا فائدہ ہوگا جو آپ کے دعا کرنے میں فائدہ ہو اللہ سے دعا کیجیے محبت کو یقین کے ساتھ پڑھیے آیت القرص کرسی کو پڑھیے یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد رات کو سوتے وقت پڑھ کر پورے جسم پر دم کی دیئے بچوں پر دم کی دیئے جب یقین مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بہرحال اللہ فرمائے وجا ارو اللہ الجن اور نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا جن یہ کر لیں گے اور جن وہ کر لیں گے وَخَلَقَهُمْ اللہ نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا ایک ہی لفظ میں لمبی بحث نہیں فرمایا کہ حالانکہ پیدا تو میں نے کیا ہے پیدا تو میں نے کیا جب خالق اللہ ہے تو مخلوق کو کیسے اس کا شریک تھیراتے ہو وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھے ہیں بغیر علم کے بغیر تحقیق کے یہودیوں نے حید عزار اسلام کو کہہ دیا اللہ کے بیٹے ہیں مسیحیوں نے عیسی علی اسلام کو کہہ دیا اللہ کے بیٹے ہیں مشرقین نے فرشتوں کو کہہ دیا اللہ کی بیٹیاں ہیں برہمن اور انہوں نے اپنے بارے میں دعوی کر دیا ہم دیوتا کی اولاد ہے کسی نے کہا میں سورج دیوتا کی اولاد اور کسی نے کہا میں چندر دیوتا کی اولاد مختلف قوموں میں یہ تصورات مسلمان کا عقیدہ یہ کہ نہ اللہ کا بیٹا نہ اللہ کی بیٹی وہ پاک ہے بتا آلہ اما یسیفون اور بلند ہے اس سے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں بدی اسما واسی وہ مجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا ایک خالق ہونا اور ایک بدی ہونا بدی کا معنی میں نے کیا موجد پیدا کرنے والا یہ معنی اور اور ایجاد کرنے والا معنی اور ہے تو بدی کا معنی کیا ہے ادم محض سے وجود دینے والا کچھ بھی نہ تھا مادہ بھی نہ تھا نقشہ بھی نہ تھا صورت بھی نہ تھی اور اس نے وجود دے دیا بدی والارض واطی ورض انا یقون ملم تقو ساہی اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اس کی تو بیوی بی نہیں ہے بھائی اولاد ہوتی ہے بیوی بی سے اللہ فرماتے کے میری تو کوئی اولاد نہیں یہ اللہ مشرکوں سے بات کر رہے ہیں ان کے مشاہدات کے رنگ میں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے ان کے رنگ میں ان کے مشاہدات کے رنگ میں ان کی عقل کے مطابق بات کی جا رہی ہے ارے اولاد تو پیدا ہوتی بیوی بی سے مرد اور عورت کے تعلق سے اور اللہ کی تو کوئی بیوی بی نہیں تو اولاد کیسے ہو گئی یہ بھی عجیب بات ہے پتا نہیں قرآن کریم جو اس طرح کے نظریات بیان کرتا ہے تو کیسی کیسی غلط سوچوں پر ضرب لگاتا ہے یہ تو اللہ ہی کو پتا کہ اللہ ساری دنیا کے نظریات کو جاننے والا ہے آدم علی علیہ السلام اسلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے نظریات دنیا میں آئے یا آئیں گے اللہ سب کو جاننے والا اب اللہ کہہ رہے میری تو بی, بی نہیں اب جن لوگوں نے دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کے حالات کا مطالعہ کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مصریوں کے ہاں اور یونانیوں کے ہاں اور رومیوں کے یہاں اور ہندیوں کے ہاں اپنے دیوتاؤں کے لیے کئی کئی بیویاں سابت کی جاتی ہیں تو اللہ کہہ رہے میں وہ بیوتا ہوں وہ خالق اور مالک ہوں کہ میری کوئی بیوی نہیں بخلا کا کل شعیح وہ کل شعیع اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کے ساتھ اللہ کا تعلق خلق اور علم کا ہے ہر چیز کو پیدا بھی اسی نے کیا اور ہر چیز کے بارے میں علم بھی وہ رکھتا ہے ذالک مل ربو یہ اللہ ہے تمہارا رب یہ ہے اللہ جس کی نہ بیوی بی جس کا نہ جس کے نہ بچے اور جس کا کوئی شریک نہیں لا الہ اللہ ہو کوئی معبود نہیں مگر وہی خالق خلی کو کل وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا بس اسی کی عبادت کرو وہو اللہ کل شعی ام وکیل اور وہ ہر چیز کا کار ساز ہے لا اب الابصار بہت ریک البفار یہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا سکتا ہے کسی انسان کی نظر میں یہ صلاحیت نہیں